اے آمان والف تمہاری کچھ بی بیا نمگن نہ اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو اور اگر معاف کرو اور درگزرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے